صلات والسلام نبی اللہ وعلا نور اللہ جامع ترمزی جلد ایک صفحہ چونسٹھ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے کس کے جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے نام امال میں دس نیکیاں لکھتا ہے ایک بار درود پاک پڑھنے سے دس رحمتیں ملتی اور دس نیکیاں سبحان اللہ نام امال میں درج ہو جاتی ہیں جھوم کر پڑھیے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم شب اس کا دلہا سلسلہ ہے رجب کا مبارک معترم مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے علی سلاۃ السلام کو معراج ہوئی اسی نسبت سے مدنی چینل نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ جس کے سڑسٹھ اشعار ہیں یہ اشعار ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے برکت سے دل میں میراج کے دلہا کی محبت پیدا ہوگی وہاں فلک یہاں زمین پلک بڑے چیٹھی شاہ چیٹ وہاں فلک پلک جہاد شاد ادھر سے انار ہنسارا اٹھ رہی تھی ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفاشار اٹھ رہی تھی اللہ حضرت فرما رہے ہیں پہلے اس کے کچھ مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے فلک تو آسمان کو کہتے ہیں اور رچیتی شادی یعنی رچنا سمانا وہ مچیتی تھی یعنی دھومیں ظاہر ہو رہی تھی چرچا ہوا تھا انوار یہ نور کی جمع ہے نفاہت ادھر سے انوار ہستے آتے اور ادھر سے نفاہت اٹھ رہے تھے نفاہات یعنی خوشبوئیں تو شب مہاراج انہیں دلہا بنایا جا رہا ہے سہان اللہ ادھر آسمان پر اور ادھر زمین پر خوشیوں کا سما تھا تو مچی ہوئی تھی ایک دھوم ہے عرش پل میں مان خدا خود آتے ہیں ات دھوم ہے اریشی پل میں مان خدا خود آتے ہیں سبحان اللہ یہ کس کے کس کے اشعار میں پڑھنے لگا ہوں معلوم ہے آپ کو مدین چینل کے ناظرین بھی غور کریں جی بتائیے امیر علیہ سنت کا امیر علیہ سنت اعلی حضرت کے بڑے عاشق ہیں اور اعلی حضرت کے صدقے میں آپ سرور کشور سالت کے بھی بہت بڑے عاشق ہیں تو آپ نے بھی وہ میراج کے متعلق کچھ اشعار لکھیں ایک دھوم ہے عرشی آپ میں مان دا کی ہے سب آرا سب ڈھون ملک رو ملک رو اور خلد سجاتے ہیں فلمک کس کو کہتے ہیں؟ جنتی لڑکے ہے hey, سف آرا سب ملک ملک اور دلم خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے رشے آسم پر میں مان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے ارشے آسم پر میں خدا کے کے پلک روشن روشن سارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے اللہ تو سید اعلی حضرت وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ ادھر آسمان پر فلک پر خوشیوں کا سمائے دھمیں مچی ہوئی ہیں کہ مہمان خدا کے آتے ہیں اور ادھر سبحان اللہ زمین پر بھی خوشیوں کا سمائے دھوم پڑی ہوئی ہے اور آسمان سے نور والے آکا شب اسرا کے دُلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی میں نور کی بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ عام طور پر وہ دلہا کے آمد پر نہ پھول برسائے جاتے ہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور یہ یاد رکھیے کہ وہ پھول ایک روایت کے مطابق شب معراج میرے اکالی و سلام کے پسینہ ابارکہ جو ہے وہ زمین پر آیا تو اس سے گلاب پیدا ہوا اور براق کے پسینے سے غالباً چمبیلی کا پھول پیدا ہوا مداری جنبوت مشرا روایت میں اپنی یاد داشپرست کر رہا ہوں تو برل وہ دولہ پر یا کسی بھی نات خاں پر یا ملک پر پھول پھینکنے نہیں چاہیے جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے ادب کی کہ پھول نیچے گریں گے پھر پیروں میں آئیں گے پھر دل کو اچھا نہیں لگتا برآلہ حضرت منظر کشی کر رہے ہیں کہ ادھر سے انوار ہنستے آتے آسمان سے پہ ہم نور کی بارش ہو رہی ہے اور ادھر سے یعنی زمین سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں اور خوب چہل پہل ہے شادی والے گھر میں چہل پہل ہوتی ہے نا سبحان اللہ انہیں دلہا بنایا جا رہا ہے چہل پہل کیوں نہیں ہوگی زمین آسمان پر کون کے دلہا ہیں ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علی وسلم تو چہل پہلے اور زمین والوں کی بگڑی بنانے کے لیے نہیں ہمارے آقا علیہ سلا اسلام آسمان والوں کی بگڑی بھی بنانے والے ہیں سبحان اللہ سر علی محمد ولا وسلم وبارک وسلم یہ ان کے رخ کی ارش ارش کی یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے تک جان تھی چٹکی گی رات کیا آئی تھے رات کیا علیہ سلاد السلام کے چہرہ پر انوار سے روشنیاں پھوٹ پھوٹ کر پھوٹ پھوٹ کر عرش معلہ تک پہنچ رہی تھی اور جس طرح چودہویں کے رات کی چاند جب وہ جلوہ فکر ہوتا ہے سامنے آتا ہے تو رات جگمگا جاتی ہے سبحان اللہ تو پیارے علی سلا و سلام کے رخ ود کی شعاؤں سے سارا ماحول روشن تھا اور گویا ایسا تھا کہ قدم قدم پر آئینے لگا دیے گئے ہوں اب آئینہ لگانے سے کیا ہوتا ہے روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اب بلب کے سامنے آئینہ رکھیں یا آئینے کے سامنے بلب رکھے روشنی بڑھ جائے گی تو پیارے علی صلات و سلام کے روخ روشن سے سارا ماحول روشن تھا اور اس پر مزید یہ کہ ایسا تھا جیسے کہ ہر طرف آئینے آنے لگا دیے گئے اور ہر طرف روشنی روشنی تھی روشنی میں جیسے کہ کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا نیا منظر دکھایا جا رہا ہے جہاں مسرور پایا جا رہا ہے پر ارش چھایا جا رہا ہے دو عالم کو سجایا جا رہا ہے کیونکہ کوئی دلہا بنایا جا رہا ہے سبحان اللہ مزید سعیدی اعلی حضرت علی رحمت الربی عزد سرور کشور رسالت کی معراج کے موقع کی منظر کشی کر رہے ہیں نئی دلہن کی را سور کی نکھرار کے برا سمر کی نکھرا के کے سر کے کمر کے رنگ لاتھ بنا دولن کی فبن فبن کیا ہے سجاوٹ ڈیکوریشن وہ کابا نکھر کے سورا یعنی آراستہ ہو گیا اور آراستہ ہو کر مزید نکھر گیا نکھرا یعنی صاف روجلہ ہو گیا اور حجر یہ کیا ہے حجر اسود وہ پتھر جو خانہ کابا میں نصب ہے یہ جنت سے لایا گیا تھا اس وقت تھا یہ سفید پتھر یہ قیامت کے روز اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا سعید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت اس شعر میں وہ منظر کشی کر رہے ہیں معراج مصطفیٰ کی اور بڑے عشق بھرے مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں آئے چنتے ہیں کہ شب مہراج کعبۂ معظمہ زادہ اللہ شرفم و تاجمہ ایک نئی دلہن کی طرح نہایت اور نہایت ہی حسین و جمیل ہو گیا روشن ہو کر آراستہ پیراستہ ہوا سورا اور سمر کے خوب نکھرا یعنی آج کعبے کے حسن و جمال کا جوش ہی کچھ اور تھا جوبنی کچھ اور تھا اور حضر اسود پر قربان جاؤں وہ کعبہ معذمہ کی کمر میں ایک تل کی طرح ہے کہیں وہ تل ہو تو خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے نا تو کابے کے اندر جو تل لگا ہوا اس کی کابے کی خوبصورتی میں کابے میں تل یعنی حضر اسود کابے کا حجر اسود جو ہے یہ کابے کی خوبصورتی کو اور بھی وہ بنا کر سوار کر پیش کر رہا تھا یعنی کعبہ اور بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس میں لاکھوں سجاوٹوں کے رنگ بھرے ہوئے تھے اللہ اکبر اب یہاں اعلی حضرت نے کعبہ معظمہ کو کس سے تشبیح دی دلہن سے کہ کعبہ دلہن کی طرح وہ زینت کیے ہوئے تھا زیبائش کیے ہوا تھا ڈیکوریٹ تھا اب کہے کہ بھئی یہ کیا اعلی حضرت نے وہ کعبے کو دلن سے تشریح دے دی بھائی تو بھئی کیا راجے بھائی سنے حادیث میں جہاں دلہنوں کا ذکر ہوا دلن سے مثال دی گئی سمجھایا گیا اس کی چند مثالیں سنتے اور سمجھتے اعلی حضرت تو بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے مفتی ہیں بہت بڑے عاشق ہیں ولی اللہ ان ہیں ان کے پیشے نظر تو قرآن ہے ان کے پیش نظر تو حدیث ہے سبحان اللہ سنیے مرجم الاوس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کو دونوں شہزادوں کون سے شہزادوں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اس میں تشریف رکھنا معلوم ہوا یعنی جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو جنت خوشی میں جھومنے لگے گی جیسے نئی دلہن خوشی سے جھومتی ہے تو دلہن کی مثال دی گئی ٹھیک ہے مزید سنیں پیارے آکا صلی اللہ تعالی ولی وسلم نے شب اسرا کے دلہا نے شب معراج عالم ملکوت میں اپنی ذات ابارکہ کی تصویر ملاحدہ فرمائی علماء لکھتے ہیں یہ مواحب لدنیا میں ہے کہ شب معراج عالم ملکوت میں پیارے اکالی سولا اسلام نے اپنی ذات ابارکا کی تصویر ملاحدہ فرمائی تو دیکھا کہ تمام سلطنت الہی کے ہمارے آکا دولا ہے ملک کے کانین میں امبی یا تاجہ ملک کے کلان میں امریا تاجی داد مٹی میٹھے اسلائم بھائی او مدنی چینل کے ناظرین اور بھی علماء نے اس کی مثالیں اور حدیث سے بیان کی ہیں انشاء اللہ کل اسے مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب اسرا کے دولا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنائے ان کی محبت سے ہمارا سینہ کاش روشن ہو جائے آمین بجا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم